محمد و رسول علیہ وسلم جمعہ کا مکوٹ گئے ہوئے تھے تو ہم بڑے لوگ کو شوق سے پنڈی سے دو ساتھی ملنے کے لیے آئے کریم صاحب کی برادری کی وجہ سے پہنچے بیان ختم ہو گیا دعا ختم ہو گئی تھی بات کر کے بات باتیں کریں تو باتیں نہ تو ماحول میں ہی کرتا آدمی ہر وقت باتیں کرنا کہ ہر وقت داؤ دہ تبلی والے کی طرح ہوتا ہمارے بس کا نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دن کی بات ماحول بنا کر کرنی چاہیے باقی اوقات میں ایسی باتیں جس سے کہ آپ کا باہمی تعلق تعرف واقفیت ہو جائے وہ کرنی چاہیے لالمی متوجہ ہو جائے تو خود ہی بات شروع کی کہ جی کوئی بات شاید کر لے انہوں نے کہا جی آپ نے جو غزالی میں لکھا تھا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی لکھے تھے تھوڑا تو میں نے بیان کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں گناہ تو سب سے پہلا گناہ جو ہے تو وہ ہوا ہے کیبر سے شیطان نے کیا ہے نوز بلّہ دوسرا گناہ جو ہے وہ ہوا ہے لالچ ہے نوز اللہ جو آزم علیہ السلام نے کیا ہے اور تیسرا گنا جو ہے تو وہ ہوا ہے حسد سے ہے جو کابل نے کیا, کیا تعارف ہوا تھا نما بھی جی پڑتے ہیں لیکن عقیدے میں اسمت میا کا عقیدہ کفر کے آدمی ہے بات سمجھ نہیں آپ آگے ہوں آپ کو آواز آ رہی ہے شہباز صاحب میرے اس خانس کمزور ہے تو شردار ہمارے پنڈی سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے کھاٹ تو دن کی بات کریں بیان کر لیا ہے بعد میں تو اتنا زور تو نہیں ہوتا ایک شیوں کی بجلوس تھی تو اس میں رنجیروں سائیکل آدمی کا مار رہا تھا نا جلوس میں خوشی نے زور در سے مارو نا خوشی دور نہیں مارتا رضی تھی اور خود ہی بادشاہ دیکھے نہیں گناہ تو پہلا گناہ قبر کیا وجہ سے ہوا ہے دوسرا گناہ نوز اللہ کا پہلا گنا قبر کیا جیسے شیتان کیا دوسرا گناہ نوز من کا آدم الحسام سے لالچ کی وجہ سے اور تیسرا گناہ جو ہے, ہے. کابل سے حسد کی وجہ سے اسمت کا عیدہ کفر کی یاد میں جان بوجھ کر کرتے تو کفر کی ہے لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے معلومات نہیں ہے نا. جس وجہ سے اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں اور میں نے کہا بھی یہ علاقے کے مزدور آدمی ہم چودھری بن کے ہی بیٹھتے ہیں اب سب لوگوں کے سامنے سے بات کہوں تو سلسلے سے ہٹ جائیں گے کٹ جائیں گے فائدہ بالکل نہیں ہوگا ہم اس میں اگر جگہ بیٹھے تو ایک تعلیم کو کر رہے تھے فارغ و تحصیل عالم تعریف کر رہے تھے تعلیم فارغ و تاثیر عالم نہان کر رہے تبلیدی بیان تو کہہ رہے تھے کہ کون تم خیر معروف تم بہترین ہو کی طرف امر بالمعروف کرتے اور ہو یہاں پہلے بیان کیا گیا کی فضیلت ایمان کی وجہ سے نہیں ہے اس کی فضیلت نمرگر کی وجہ سے میں نے صاحب سے کہا کہ کتاب سے اگر شیخ اس پہ نکال کر پڑھو تو اگر شیخ نے کیسے لکھا ہوا تھا کہ ایمان تو ہر جگہ بنیاد ہے ایمان تو ہر جگہ بنیاد ہے اس نے اس کو صاف تو ستھرا کیا یہ تو ہر جگہ ضروری ہے ہاں جی انہوں نے کیسے لکھے ہوئے اگر شیخ نے ایسے لکھے ہوئے کی فضرت یہ عمر بل معروف علی ننکر کی وجہ سے ہے لیکن چونکہ ایمان کے بغیر کوئی چیز مقبول نہیں ہے استث کو یہ کہنے کا طریقہ نہیں میں کہوں یہ مقصد جو ہے وہ بنیاد کی وجہ سے نہیں چھت کی وجہ سے ہے مجھے سمجھ سنیں گے آپ خیال کریں گے ڈاکٹر صاحب چھت تبھی کائم ہے جب بنیاد ہے چھت تو تب قائم ہوئی جب بنیاد ہے ہاں جی چھت سب کا ہی مو جبکہ بنیاد ہے اس کے بغیر تو چھت نہیں ہے ہاں جی؟ سر کے کھائے بان کے بنیاد اس کی ہے اس کو اصور سور کے طور پر ایمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے ہاں جی؟ تو, مانا تو عرض میں یہ کر رہا تھا جلالت اور بدینی سبت نہ کی وجہ سے ایسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوبصورت انگار سمجھتے ہیں بزرگ سمجھنے کے خیال میں ہوتے ہیں اور ہمارے عقائد کی معلومات ایسی ہوتی ہے کہ ہم کفر کے عقائد کو لیے ہوئے ہوتے ہیں ہاں اس کا کیا حل کیا علاج ہوگا اس کا اس کا علاج تو ہو ایسے سر جیسے ہم آ کر نماز پڑھ لیے ہم جب چلے گئے اپنے گھر میں جا بیٹھے تھوڑے بیماروں جا کر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اب آدمی کو کہتے کہ آپ کا معمولی سر ڈالتے تا سامان کھا کر چلے جاؤ گاؤں کے آدمی آئے تو کہتے ہیں کہ نہیں میں سپیشلس کے پاس جاؤں گا ہمارا سارا دن ضیا کر کے کھانا ہمارے ساتھ کھا کے پھر جا کر سپیشلس کو تین سو روپے دے کے اس کو کوئی دوائی لکھ کر دیتا کہ نہیں آئی اس کا نام نہ آتا وہ کوئی پیراسیٹامال ایک دفعہ ایک آدمی آیا دیر سے اپنی گاڑی میں بیٹھا کھانسی کے لیے کا میڈیکل کالج پھر وہاں کو تسلی نہیں پھر خیال رکھتی چائے سو کا گور لے کر میرے پاس آئے چائے شربت ہمارے ساتھ کی انہوں تو زیادہ گھنٹہ ان کو ضرورت تھی ڈسکشن کی بات کی جس سے مریض کو تسلی ہوتی ہے اس کے بغیر وہ یہ سب نہیں کرتی ہے انہوں نے میرے ساتھ کی میں نے کہا خیر میں میرے پاس کھڑا پیڑ میرے پاس ہو جی <laughs> اور جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے بیماری کے بارے میں وہ مجھ سے لی اور کیسے کو دے کر گیا آدمی <laughs> مطمئن نہیں ہو رہا صحت کے بارے میں تمہارا یہ حال ہے عقیدے کے بارے میں آخر کے بارے میں اپنی اصلاح کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہوا غمین ہوں تو آپ بتائیں جی آپ مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں زیادار تبریلی عمار جانے کے بعد آدمی کو ضروری دینی اصلاح حاصل ہوتی ہے اس میں جانے اس میں جانے کے بعد اہم امور رہے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی اہم امور رہے ہوئے ہوتے ہیں جس کے لیے محققین مشاعر کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے کوئی جذبہ ہی نہیں کہ ہم آپ نے تشخیص تو کروا لینا اپنی بیماریوں کے بارے میں اپنی ضرورتوں کے بارے میں تو بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا جو. اچھے سے اچھا کپڑا ہو اچھے سے اچھا درزی ہو یہ لڑکے جب سوٹ سلوا کراتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے آ کے کھڑے کہتے ہیں کہ آپ کے جو بٹک خراب ہے نا تھا اس کے ساتھ اس کا زبی سے ٹھیک نہیں کیا ہاں جی تو آپ کو یہ اسمارٹ نظر نہیں آتی تو اس کو کلاسر درجی جو ہے نا وہ اس جگہ کو ٹھیک نہیں کر سکتا کو تو وہ بھی اس کے پاس آپ کھڑے ہو کر کٹائی کرائیں گے اس کا بیٹا نہ کر رہا گھر میں وہ خود کرے تب اس جگہ کو ٹھیک ہو اسمارٹ نظر نہیں آتا. میں نے کہا ہماری طرح ان پڑھ آدمی پتہ نہیں چلتا کہ کس نے سلایا سر کس نے نہیں سلایا ڈاکٹر سیاح صاحب میرے کپڑے سلے ہوئے جو ہوتے نا وہ کھا کرتے ہو سر لوگوں کو سلائی دینا سو روپے کی سلائی ہوئی ہے کیا پتا چلتا ہے ہمارے تنگ کرتے سر تو لیڈر مر گیا جوہر لڑا یہ ہوتا تھا لڑکوں لکڑی کا ایک گنڈا اٹھائے نا اس پر سوٹ میں ڈال دوں تمہارے لیے پروفیسر بنا دوں گا میں یار کیا میں فاروقتا پین آگے سے لمبا تھا نکالا تو اور ہم اس کے تو ہے سلائی کریں گے لڑکے جو اگر نہیں چھری لاؤ چھری لاؤ بڑا سمجھایا چھری لے کر آئے ان سے آگے کو لٹر کرے تھے چلا گیا خیر اس وقت امی بڑبان کا بازان اگر آپ سے اس کا ٹانگا لگا دیتے کرتے آپ نے ویسے آپ نے کیوں کیا برفار ایک دفعہ حضور صلیم کا کرتا لمبا تھا تو ایسے کیا تھا تو ہمارا دل چاہا کہ ویسے ہم بھی کر لیں اللہ تمہارے نے چاہ کہ ہم ویسے ہی کر ہیں خیا جی یہ بہت بڑی کمی ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ اور بغداد کے کس میدان میں میں نے سے دین شروع کیا کتنے آدمی کھڑے ہوئے ہیں آواز کو اس, آواز کو, اس آواز کو دوبارہ بولنے کے لیے اور لکھ کتنی ہزار دعاتے ہیں ستر ہزار تو دعاتے تھے دعا میں قلم دار کر لکھتے تھے ایک لاکھ چالیس ہزار تین دن اور دو لاکھ دس ہزار تو ایسے لوگوں نے عبداللہ مبارک نے براہ راست شادی سے سنی ہوئی ہے دادا صاحبی نے جب سنایا ہے تو اس کیفیت کو لیا جو حضور صلیز منسلی ہوئی تھی اور وہ کیفیت پر ہے وہ ان کے سامنے آنے سے بغیر نہیں ہوگی کتاب میں لے پڑھ لیں گے ہم آپ اس کو لیکن وہ جو ان پر لہر آئی ہے وہ لہر انہیں کے اوپر ہے کے پاس بیٹھنے سے آئے گی ایسے نہیں آتی میں ہو؟ سوچتا ہوں کہ میں یہ باتیں بولتا ہوں میں نے بنا سر رحمت اللہ سنی ہوئی ہیں اس ہے بولتے تھوا کے ہم لہر محسوس کرتے سارے بدن پراپتے ہمارے جو ساتھی پرالے ہیں سلطنت جن کی وابستگی ہوئی ہے تو اس لہر کو محسوس کرتے ہیں جب میں بولتا ہوں بولتے ہوئے بالکل وال محسوس ہوتا ہے جس طرح نے بولا اس لہر کو میں محسوس کرتا ہوں اس کو پھر آپ محسوس برابر سارے محسوس نہیں کرتے کچھ رفتے بیٹھنے کے بعد پھر یہ ریڈیو اس پر ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں فریکوینسی برابر صاحب ایک آدمی کو لایا تھا تو اس نے گا کہ ہفتے میں ہی ہو گیا میں نے کہا کسی شہر کے پاس رہا ہوا تھا وہاں اس کو فائدہ فیض ہوا ہے تو اس اس کو ہوتا تھا کچھ دنوں کے بعد بھی کر کے آیا ہوا تھا تمہارے پاس رہا تو یہاں بھی اس سے کچھ بید بھی ہمارا تو کوئی ادب کی ضرورت نہیں ہے نہ ادب کرنے کی ایسی سر سے ادب کرنا ہوتا ہے تو وہ صاحب جو ان کا اللہ کے شان کے دماغ مریض ہو گئے صاحب لے کر آئے میں نے کہا جی اس کا بات ہے کہ میں نے کوئی ان پر کوئی میں نے تصروف وغیرہ نہیں کیا ہوا تصرف کرنا کسی کو نقصان پہنچانے کا ہمارا طریقہ کار ہے خود ایک چھوٹا بات کو نہیں سمجھتا تھا اس باتیں اسے چلا کوئی محسوس نہیں کیا ہوا اب اس کو اگر تکلیف ہوئی ہے اس کو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروائیں تاکہ اللہ کا اللہ تکلیف ہو کوئی بوسا تھا یا کوئی بات تھی نہ تو سب سے یہ کئی داخل تک ملی ہوئی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکاہل کا ایک سرا جو ہے تو وہ ولاڈی واسٹک پر ہے جو روس کی بندرگاہ ہے اور دوسرا جا کہاں پر ہے جو کینیڈا کی اور بندرگاہ ہے ایڈن ہوتا ہاربر ایڈمنٹن. ایڈمنٹن. جی ایڈمنٹنگ ترغانہ کتنا فاصلہ ہے جی سو کلو میٹر نارتھ پال کے ایڈمنٹ ہے تقریباً اٹھارہ ہزار میل فاصلہ ہو گیا اٹھارہ ہزار میل کا فاصلہ ہوگا لیکن بیرلکا ہے سارا بیرلکا لہر یہ ہے لہر اٹھتی ہے وہاں تک جاتی ہے پورا اٹھارہ ہزار ملے گا اٹلانٹک کو جہاز خراب کرتا ہے بیرمار کو فیصلہ کہ اس کو جو, جو ہے بہر الکاہ نہیں کر سکتا تو مل ایسا زیادہ بھی نہیں ہو کہ ہے بلاڈی سے چلے اور وہاں تک پہنچ جائے کینیڈا کے کی شہر تک پہنچ جائے تو کر رہا تھا کہ تو جراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کڑی چل کر یہاں تک پہنچتی ہے تو لہٰذا کوئی لکڑی کا کھوا بھی کھڑا کر دیا ضرور نے تو پیچھے سے لس ٹھیک آ جاتی ہے تار ٹھیک ہوتی ہے سمپل یہ ساتھ ہوتے ہیں لا ilه إلا الله لا ilه إلا الله لا الله إلا الله